اذبل همین صحت والرزيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سوره العنكبوت ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانا يفكون سرك الله العظيم سورت القبور سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ان اللہ تعالیٰ اس آیت میں بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ آپ کر سکیں گے مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے شاعت فرمایا کہ التا سألتا سألتا ہاں جی ماضی سألتا تا کیا سین چلتا ہے سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو نے سوال کیا سوال کرنا ایک فیل ہے ایک کام کا نام ہے سوال کرنا ماضی میں استعمال ہوگا وہ انتا فائل کے ساتھ تو کیا جملہ بنے گا تو نے سوال کیا تو نے پوچھا سالتا ہم تو نے ان سے سوال کیا بلا ان ہوں اگر ان سے سوال کیا من خلق السماوات واتی خلق السماوات واتی ہاں جی خلق السماوات واتی اس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا اس کے شروع میں لگ رہا ہے من خلق سماوات وا من ہُو کیونکہ ہم نے آج فیل کو سوالیہ بنانا ہے من خلق سماواتی وردا کس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا ٹھیک <تصفح> ہے کون ہے جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا وسخر اشم سول <وَالْقَمَرَى> اور جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا لکولہ تو یہ کہیں گے, اللہ نے. تو اللہ تو کہیں گے کہ اللہ تعالی نے یعنی اللہ تعالی کو خالق مانتے تھے ہر چیز کا لیکن اللہ تعالی کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے لہذا آ کے فرمایا ان فکون تو پھر کہاں سے یہ بہکائے جاتے ہیں پھرائے جاتے ہیں تو ہم آج ان اللہ تعالیٰ جملہ فیلیا میں سوال پیدا کرنے کا اسلوب جو ہے وہ سیکھیں گے ذہن میں تازہ کر لیجئے جملہ فیلیا کسے کہا جاتا ہے وہ جملہ جو فیل سے شروع ہو ٹھیک ہے جملہ فیلیا کے کم از کم کتنے حصے ہوتے ہیں حسن؟ دو کون کون سے فروغ فیل اور فائل, فیل اور فائل. فیل کا اراب کیا ہوتا ہے ثاقب فائل کا کوئی ہمیشہ دو صورتوں میں کون کون سی پروناؤن اور ناؤن اگر پروناؤن فائل ہو تو ہم گردان میں سے کس کس لفظ پر پوری گردان کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر فائل ناؤ تو صرف دو استعمال کر سکتے ہیں گردان میں سے ایک اور چار ایک کو کرتے ہیں مذکر کے لیے اور چار کو کرتے ہیں مونس کے لیے مفول کیا ہوتا ہے معاویہ مفول ہوتا کیا ہاں مفول ایک اسم ہوتا ہے پہلی بات نوٹ کر لیجیے مفول اسم ہوتا ہے ٹھیک ہے فائل بھی اسم ہوتا ہے مفول بھی اسم ہوتا ہے لہٰذا اسم پھر آ گیا آپ کا مفول وہ اسم ہوتا ہے جس میں فیل واقع ہوتا ہے اور مفول کا کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے شاہ روز مفول کتنی صورتوں میں آ سکتا ہے مفول کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں مفول کیا کیا ہو کے آ سکتا ہے مفول مفول ناؤن ہو سکتا ہے یا پرو ہو سکتا ہے نہیں وہی نہیں ہے نا وہی ہوتا تو میں مان لیتا مفول دو سرو میں آ سکتا ہے یا وہ ناؤن ہوتا ہے یا پروناؤن ہوتا ہے اگر امیر مفول ناؤن ہو تو فیل کی گردان پہ کوئی اثر پڑتا ہے اس کا کہ گردان کا ہم کوئی لفظ استعمال کریں گے نہیں نا وہ تو اثر پڑتا ہے فائل کے ناؤن ہونے کی وجہ سے مفول کے ناؤن یا پروناؤن ہونے سے کوئی فیل کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا ٹھیک ہے مفول اگر پروناؤن ہو تو ہم کون سے پروناؤن یوز کرتے ہیں کون سے ہیں وہ منسوب ہوما ہوم ہا ہوما ہنا کا کما کم کی کما کنہ یا فاروخ ماہر ان کا عربی زبان میں کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر سوال کا جواب کم از کم دو ہوتا ہے نا موسٹلی کو ہی ہے دو, دو دو دو تو اس کا جواب بھی کیا ہوگا دو سوال میرا ہے جو منسوب منسوب ہیں ان کا استعمال عربی عبارت میں کتنی جگہ ہو سکتا ہے دو وہ دونوں جگہیں ذرا بتا دیں کون کون ہیں ایک انہ کے ساتھ ہوتا ہے انہ کے ساتھ بطور اس استعمال ہوتے ہیں انا کا اور ایک فیل کے بعد فیل کے ساتھ بطور مفول ٹھیک ہو گیا آصف آپ مجھے بتائیں یہ جو منسوب پروناؤنس ہیں ان سے بالکل ملتے جلتے ایک اور پروناؤنس ہیں وہ کون سے ہیں مجرور ہنڈریڈ پرسینٹ سملیرٹی ہے ان کا استعمال کتنی جگہ پہ ہو سکتا ہے عربی بھارت میں دو جگہ پر وہ دو جگہیں کون کون سی ہے ایک ہرفے جر کے بعد بطور مجرور شاباش دوسری جگہ مضافل ہوگا دوسری جگہ اسم کے ساتھ بطور مزافل ہے اب دیکھیں پکا آپ کو یاد ہو گیا ہے دو چیزیں ہیں عربی زبان میں ایک عراب اور دوسرے پروناؤنس میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ دو چیزیں پکی ہوگی نا آپ کو ایٹی پرسینٹ عربی آ جائے گی ان شاء اللہ صحیح ہوگا. اچھا جی جبلا فیلیا ہمارا چل رہا تھا بیچ میں یہ اضافی باتیں آ گئی جبلا فیلیا کے پارٹس ہمارے ہو گئے کیا ان تین کے علاوہ بھی کوئی پارٹ ہو سکتا ہے شہباز صاحب متعلق ہو سکتا ہے یہ متعلق کون ہوتا ہے مرکب جاری مرکب جاری جو ہے یہ متعلق ہو کر آتا ہے تو مرکب جاری ایک مرکب ناقص ہے کوئی اپس چلا کہ ایک مرکب ناقص مرکب جاری متعلق ہو کر آتا ہے تو باقی جو تین مرکب ناقص ہیں ماجد صاحب باقی تین مرکب ناقص اضافی اشاری اور توصیفی یہ جملہ حیلیہ میں استعمال ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں یہ فائل بھی بن سکتے ہیں اور مفول بھی بن سکتے ہیں اگر یہ فائل بن کر آ رہے ہوں تو ان کا اعراب کیا رکھا جاتا ہے مرفو ہوں گے اور اگر مفول بن کر آئے تو منصوب ہوں گے ماشاءاللہ پکا ہو گیا صاحب ٹھیک حامد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ فعل ماضی میں اگر آپ زور پیدا کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں فعل ماضی میں زور پیدا کرنا ہو تو فعل ماضی سے پہلے انا لگ جاتا ہے قرآن کا کوئی ایک صفحہ دکھا دیں جس میں فیل ماضی سے پہلے انہ لگا ہوا انہ جملہ اسمیاں کے شروع میں لگتا ہے ہمیشہ فیل ماضی کا زور پیدا کرنا اپنے انداز کا ہوتا ہے جی اسمائل قد فیل ماضی میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیل ماضی سے پہلے قد لگا دیتے ہیں اگر ڈبر زور پیدا کرنا ہو تو قد کے ساتھ لام بھی لگا دیتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے لقد اور مزید زور قسم کھالے شروع میں ٹھیک ہے تو قسم پلس لقد اس کا مطلب ہے یہاں پر تین طرح کا زور ہوگا چلیں ہمیں سب ایک سوال کا جواب دے دیں ماضی کو اگر ہم نے منفی بنانا ہو تو کیا لگاتے ہیں ماں لگاتے ہیں فیل ماضی کو منفی بناتے ہیں تو ماضی جو ہے وہ منفی ہو جاتا ہے یہاں تک کا سبق میں نے سارا ریوائز کر دیا ٹھیک ہے آج ہم ان اللہ تعالی جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا سیکھیں گے یہاں پر میں نے ماضی کو سوالیہ بنانا نہیں کہا اس کا مطلب یہ کہ فیل مزارع ہو, چاہے فیل ماضی ہو, دونوں کا سوالیہ بنانے کا طریقہ ایک ہی ہوگا جبکہ میں نے تاکید پیدا کرتے ہوئے کہا تھا ماضی میں تاکید پیدا کرنے کا طریقہ ہم چلتے ہیں جی جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا سوال شباز صاحب کتنی طرح کے ہوتے ہیں دو طرح, دو طرح. دیکھیں جواب کوئی ایک دو ایک ٹھیک ہے یہ <سؤال> دو طرح کون کون سی ہوتی ہیں جی ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نامی دیا جا سکتا ہو ٹھیک ہے اور دوسرے جن کا جواب ہاں یا نامے نہیں دے سکتے کچھ نہ کچھ جواب میں بولنا پڑتا ہے آپ کو اوکے جی ہسن وہ سوالات جن کا جواب ہاں یا نامی دیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ساری وہی چیز ہے یعنی اس کو اگر میں ٹاپک کروں نا کہ جملے کو سوالیہ بنانا بھی ٹھیک ہوگا چاہے جملہ اسمیا ہو چاہے جملہ فیلیا ہو ٹھیک ہے نا اوکے طریقہ سب کا ایک ہی ہے جی شاہ اس کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں کون کون سے وہ تو جواب دینے کے لیے آتے ہیں نا سوال کرنے کے لیے جی حمزہ اور حل حمزہ اور حل جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں حروف استفام یہ دو ہیں آپ کے حروف استفام حروف استفام کتنے ہیں دو حمزہ اور حل یہ کن سوالوں کے لیے آتے ہیں ان سوالوں کے لیے جن کا جواب ہاں یا نا میں دیا جا سکتا ہو اور وہ سوالات عمیر جن کا جواب ہاں یا نا میں نہیں دیا جا سکتا ان کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں اسماء استفام ان کے لیے اسماء استفام استعمال ہوتے ہیں اسماء استفام کتنے ہیں या हमने कितने पढ़े थे दस पड़े। हमने दस पढ़े थे हम दस ही रिवाइज करेंगे ठीक है जी पहला इसमें इस्तेमाल कौन सा था माँ। माँ। किन माना में इस्तेमाल हुआ था ये? वट, जिसकी उर्दू थी क्या दूसरा क्या था ये मन हू जिसके माना थे कौन तीसरा कैफा ये था हाउ जिसका उर्दू ट्रांसलेशन था कैसा या कैसे चौथा مانا کیا تھے کہاں اس کے بعد پانچواں اور چھٹا پڑے تھے متا اور کس لیے استعمال ہوتا تھا یہ اردو میں کب اس کے بعد ساتواں تھا استعمال ہوتا تھا یہ مانا تھا کون سا کے بارے میں دو باتیں بتائی تھی وہ یاد ہے کون کون سی دو باتیں دیکھے پھر بتائی تھی یہ کہ ایون کا عراب زید کی طرح آتا ہے ایون اس میں استفام ہے نا تو جب بھی اسم میں آئے گا اس کا عراب آئے گا ایون کا عراب زید کی طرح آتا ہے جس طرح زید کا عراب زیدن زیدن زعید زیدین آتا ہے اسی طرح ایون این این آتا ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ ایون ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے لہذا اس کے بعد مضاف لہ بھی ضرور ہوگا نیکسٹ انا انا from where یا yeah, where from کہاں سے کیوں کر نواں کم کیا مانا تھا اس کے ہاں جی ہاؤ مچ یا ہاؤ مینی یعنی کتنا یا کتنے اور دسواں میں نے بتایا تھا کہ وہ کمبینیشن ہے ایک ہرفے جر اور کا ٹھیک ہے نا وہ تھا کاما وائی کے لیے استعمال ہوتا ہے کیوں یہ کے ہیں دس اسمائے استفام ہم نے کیے تھے دو حروف استفام کیے تھے اب ہم پریکٹس کریں گے اور آج ان اللہ تعالی ہم پریکٹس ہی کریں گے جی حروف استفام دو ہیں حمزہ اور حل ان سے وہ سوالات کیے جائیں گے جن کا جواب ہاں یا نامے دیا جا سکتا ہے جمعرہ فیل یہ شروع میں لگ کے سوال بن جائے گا زہبہ زیدن دن رساتی کیا ترجمہ اس کا جی یہ سے کی طرف کہنے کی بھی ضرورت زید سکول گیا بس دیکھیں جب آپ انگریزی میں کہتے ہیں زید وینٹ ٹو سکول کہتے ہیں نا ٹو کہتے ہیں نا تو ٹو کے لیے ہم کی طرف کہتے ہیں اردو میں یا تک استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سکول گیا تو بس عربی میں بھی آپ یہ کہا کریں کہ زید سکول گیا کی طرف کہنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو میںاقب کیا سوال پہ غور کریں اس کا جواب ہاں یا میں مل سکتے ہیں نا کیا زید سکول چلا گیا ہاں یا میں مل سکتا ہے لہذا آپ لگائیں گے حمزہ یا ہل ٹھیک ہے آپ لگا دیں شروع میں ہل مدرستی یا آپ لگا دیں اظہب مدرستی دونوں کٹنی لگا دینے ٹھیک ہے سوال میں کوئی زور نہیں ہوتا اہل اوکے جی جواب ہوگا ہاں تو کہیں گے نام جواب ہوگا نہیں تو کہیں گے لاگ اس کا پورا جواب دیں کہا کہ آپ کا جواب ہوگا نہیں اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ زید اسکول نہیں گیا یعنی جواب بھی دینا ہے صرف لا کہ جاننی چھوڑانی فالو کر رہے ہیں نا لا. لا یہ تو لا آ گیا نو ما ہاں ماں زہبا اب زید ان کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماں ذہاب مدرسہ تھی یا ما ما وہ, وہ وہاں نہیں گیا ٹھیک یعنی لفظ بچایا کرے کلیئر ہے نا باسن میں آ گئی نا میں نے کیا کہ حسن یعنی پورا جواب ہے ماں ذہبا ذن الل مدراساتی لا نہیں ماں جہاب الل مدراساتی اس کو شارٹ آپ کر کے کہیں گے لا ماںبا الی ہا اوکے ہا کی ضمیر میں نے کیوں لگائی ہے کیونکہ مدرسہ مونس ہے اوکے میں کہنا چاہتا تھا نہیں زید یا وہ آج اسکول نہیں گیا نے کہا لا نہیں ماں زہبا مد رستی آج ٹھیک ہے آج آج میں کہنا چاہتا ہوں آج آج سمجھتے ہیں نا آج کسے کہتے ہیں ٹوڈے کو آج کہتے ہیں ٹو ڈے کو یہ آج کیا بتاتے یعنی یہ کیسا لفظ ہے کیا بتا رہے آج دن بتا رہے نا یعنی دن ٹائم ٹھیک یہاں پر ایک چھوٹی چیز میں آپ کو ایڈیشنل کراؤں گا کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت کا یا جگہ کا مفہوم ہوتا ہے okay? क्या کیا کہا میں نے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت یا جگہ کا مفہوم ہوتا ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت یا جگہ کا مفہوم ہوتا ہے نوٹ کر لیں کہ یہ الفاظ جو ہیں نا یہ اسم ہوتے ہیں یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں ایسے الفاظ جن میں وقت یا جگہ کا مفہوم ہو ثاقب انہیں کہتے ہیں ظرف انہیں کیا کہتے ہیں ظرف عمیر زرفسے کہتے ہیں وہ اسم جس میں وقت یا جگہ کا مفہوم پایا جائے پکی بات ہو گئی یہ دوسری بات نوٹ کریں زرف دو طرح کا ہوتا ہے ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان کہیں آپ نے پڑھے ہوں گے ظرف زمان ظرف مکان ہے نا لفظ بتا رہے ہیں کہ زمان سے مراد وقت ہے اور مکہ سے مراد جگہ ہے تو وہی جو میں نے بات کی تھی کہ وہ اسم جس میں وقت یا جگہ کا مفہوم ہو اسے ظرف کہتے ہیں اگر اس میں وقت کا مفہوم ہے تو کیا کہلائے گا ظرف زمان اور اگر جگہ کا مفہوم ہے تو کیا کہلائے گا ظرف مکہ اوکے جی سمجھ آ رہی ہے نا بات اب اصل بات نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ جو ظرف ہوتے ہیں نا یہ منصوب استعمال ہوتے ہیں ضرف منصوب استعمال ہوتے ہیں ایکسپشن از دیئر کہیں کہیں آپ کو منصوب نہیں بھی ملیں گے تو وہ آپ نے ذہن میں بات رکھنی ہے لیکن موسٹلی منصوب استعمال ہوتے ہیں اوکے یعنی ان کا بلٹ اعراب منصوب ہوتا ہے اگر ان سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے تو مجرور ہو جائیں گے بےچارے زیادہ یہ ہو سکتا ہے نا منصوب یعنی یہ پیدا ہی منصوب ہوتے ہیں ظرف پیدا ہی منصوب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے پہلے اگر حرف جر آئے تو مجرور ہو جاتے ہیں کلیئر ہوگی بات اب میں آپ کو کچھ ظرف بتانے لگا ہوں میننگ سامنے رکھوں گا آپ نے بتانا ہے مکائیں کے زمائے مکائیں کے زمائے مکائیں کے زمائے پہلے آسان سا جو آپ کو آتا بھی ہے تاہتا تحت نہیں سنا والا ماں تحت کسے کہتے انڈر تو تاہتا کے کیا مانے نیچے نیچے تہتا ایک زرف ہے مکائیں زمائے مکان ٹھیک ہے نا پرانی مجید میں کیا ہے تجری من تہتی الانہارو تحتی من لگ گیا تو تحتی آ گیا ٹھیک ہو گیا نا تو تہتا زرف ہے اور منصوب دیکھیں لکھا ہوا میں نے آپ کے سامنے صحیح اچھا اب یہاں آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اس میں تنوین کیوں نہیں آ رہی ہے اس میں تنوین کیوں نہیں آ رہی تو نوٹ کر لیں کہ یہ زرف ایک تو منصوب ہوتے ہیں دوسرے موسٹلی مضاف ہو کر آتے ہیں ظرف زیادہ تر ہو کے استعمال ہوتے ہیں دو باتیں یاد رکھنی ہیں اب ذرا ہم کو پہلے ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ کانسیپٹ پکا ہو جائے آج ہمیں موقع مل گیا تو یہ ٹاپک بھی پکا کر ہی لیتے ہیں جی میں کچھ سوالات کروں گا زرف کے حوالے سے ماجد ظرف کیا ہوتا ہے جی اب آپ الفاظ کی جگہ کیا استعمال کر سکتے ہیں ہاں جی ایسا اسم جس میں وقت یا جگہ کا مفہوم ہو اوکے جی ظرف کی کتنی قسمیں اسماعیل دو کون کون سی عمر زما اور مکاں ہمیں صاحب جس میں جگہ کا مفہوم ہو وہ ظرف کون سا ہوتا ہے مکاں کے زما مکاں اور جس میں وقت کا مفہوم ہو زما ثاقب ضرف کس اعراب کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں منصوب اعراب کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور اگر ان سے پہلے حرف فیچر آ جائے تو مجرور ہو جاتے ہیں اوکے جی سمپل سی بات دوسری بات یہ کہ زرف پہ ہمیں ڈبل حرکت نظر نہیں آتی اس کی وجہ کیا ہے مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اکثر اوکے جی صحیح تو تہتا اس کے معنی کیا ہے نیچے اب میننگز آپ نے خود لکھنے میں میننگز نہیں لکھوں گا کا اپوزٹ ہوتا ہے فوکا فوکا فوکا فوکا کہتے ہیں اوپر یہ انڈر ہے یہ اوور ہے انڈر اوور ٹھیک ہے تاہتا نیچے فو کا اوپر یہ بھی زرفے مکہ ہیں اماما کہتے ہیں سامنے ان فرنٹ آف اماما اماما سامنے ہاں جی زرفے زما کے مکان مکہ سامنے جگہ ہی ہوتی ہے نا ٹھیک ہو سامنے آ گیا ہے. تو پیچھے ہوگا پیچھے کے لیے خلفا خلفا خلفا بیہائنڈ ٹھیک ہے جی اماما سامنے خلفا بیہائنڈ پیچھے بینا درمیان میں درمیان میں. یعنی یہ استعمال ہوں گے نا تو بڑا مزہ آئے گا مذاف ہو کے استعمال ہوں گے منصوب استعمال ہوں گے ٹھیک ضرف کے طور پر استعمال ہو گئے الما الما اس کے معنی ہے آج ٹوڈے الملت آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا علی یوما آج اوکے علی اومہ کیا مطلب ہے آج غدن کل ٹو مورو یعنی آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ جب ہم زرفے زمان کی طرف آئے نا تو ایک تو اللہ نے لگ گیا یا تنوین آنے لگ گئی ہے نا ایسے ہے نا سنگل حرکت والی بات نہیں ہے تو غدن کے معنی ہے tomorrow, نفسن ما قدمت لی گدین کل لی کے لیے ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا لی گدین لام لام جل لی غدن لام جر اور مجرور ٹھیک ہے گل کے لیے کیا آگے بھیجا اور الما کمل تکوم بس اتنے ہی یاد رکھیں مزید کوئی ضرف آئیں گے تو میں ایڈ کرا دوں گا اب ہم چلتے ہیں اپنے واپس جملے کی طرف گزرا ہو گل جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے امسی اس کی پیدائش زیر کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور یہ ایسے ہی فوج ہو جاتا ہے یعنی زیر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے زیر کے ساتھ ہی مر جاتا ہے امسی یعنی یہ ایسا لفظ ہے جو منصوب مجرور مفرو مشروف ایسے ہی رکھتا ہے یہ ہے کل یسٹرڈے ڈے اوکے جی آپ الوما اور غدن کو ہی سامنے رکھیں اس وقت جو ہمیں قرآن میں نظر بھی آ رہے ہیں اس وقت اور منصوب بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں جی اب جملے کو ذرا پورا کر لیں آج کی جگہ ہم نے چھوڑی ہوئی ہے ما ذہبا ہاں جیوما ہی لگائیں گے نا آج نہیں کیا آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں شروع میں لگا دیں الیوما ما ذہبا مدرستی ما ذہبا الما المرساتے اب جہاں زور ڈالنا جاتے ہیں نا وہاں لگا دے بس دیکھنا زید نظر آ گیا گھر باپ نے پوچھا کیا زید اسکول گیا تو جواب دینے والا دیکھیں جواب دے سکتا ہے کہ نہیں آج نہیں گیا یعنی آج میں زور دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ روٹین نہیں ہے اس کی جاتا ہے آج نہیں گیا تو لیو کو شروع میں لا کے بولے گا فالو کر رہے ہیں نا جس ہم اردو میں بول رہے ہیں آج نہیں گیا صحیح شروع میں لے آیا لوما وہ سکول آج نہیں گیا یعنی یہ انداز بتا رہا ہے کہ آج بھی نہیں گیا ہاں ٹھیک ہے نا یعنی آج بھی نہیں گیا روٹین ہے آج وہ سکول نہیں گیا اوکے جی تو الما یہاں پر آ گیا میں کہنا چاہتا ہوں ساکب کہ وہ جمعے کے دن سکول نہیں گیا جمعے کے دن مد راساتی ہاں آپ کہیں گے یومل تھی تو آپ کا دل کر رہا تھا نا ٹھیک مضاف مضاف ہے جگہ بتانا چاہتے ہیں نا اس وقت منسوب لے کے آئیں گے نا ہاں ویسے آپ کہنا چاہتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے ٹھیک ہے پھر آپ کہیں گے کہ یوم الجما تیم یو جمعے کا دن ہے ٹھیک ہے نا اس صورت میں آئے گا ورنہ آپ بتا رہے ہیں کہ جمعے کے دن نہیں گیا وہ صحیح ہے نا حسن آپ سے سوال ہے کراتا سورت ال کافی الما سال سمجھ میں آ نا ترجمہ پہلے کر دیں پھر جواب دے دیں اکراتا سورت ال کافی ال ملا کر پڑھیں گے اکراتا سورت القل یوما ٹھیک ہے نا جی ہوں ہاں شہباز کیا تو آسوت القاف پڑھی صحیح یہ کراتا کیا شاہبا شاہ اس کے بارے میں جواب کچھ کراتا کیا فیل فائل سات جب فائل ساتھ ہی ساتھ بول دیکھے فیل اور فائل فیل فائل فائل فیل با فائل فیل با فائل با فائل کیا کون سا مرکب ہے پہ پہلے یہ بتائیں اضافی جملے میں کیا استعمال ہو کیا منصوب ہے نا کہاں سے منصوب مضاف سے منصوب کیوں ہے ہاں کیونکہ یہ ظرف ہے کیونکہ یہ زرف ہے ٹھیک ہے نا ماشاء سارے جواب صحیح ہو گئے آپ شاپت جواب ہی دے دیں نام یا لا نام زمیر بھی تم آئے ہے یار آج میں نے پڑھی ال یوم نام بھی لگا मैंने उसे کراتوہ ہاں میں نے اسے پڑھا ٹھیک ہے معاویہ آپ کہنا چاہتے ہیں نہیں آج میں نے اسے نہیں پڑھا لا ماں کرا یوم میں نے آج اسے نہیں پڑھا یا اسمایلو حفستا سور الملکی حفظہ سورت الملکی کیا نے سود ملک یاد کر لی کیا نے تد الملک حفظ کر لی تو کہیں گے نام میں نے اسے یاد کر لیا نہیں لگانا پھر کیوں لگانا ہے ماں نام ماں حافظ نئیم ہاں ایک جواب دیں نا نام کہہ رہے یس ہفیظ yes. تو ہافس ہفظ تو ہا بس ہا زمیر لے آئے پھر ناؤن بھی لانا ساتھ نام ہفظ تو ہا ہاں میں نے اسے یاد کر لیا ٹھیک ہے اچھا دو زرف اور آ رہے ہیں مجھے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں ایک ہے قبل معنی پہلے ایک ہے کے بعد میں ٹھیک ہے سوال کیا تھا کراتا سورت الفل یو نے اس کا جواب دینا ہے ہاں میں نے آج جمعے کی نماز کے بعد اسے پڑھا باقی بھی بنائے اپنا شبش کوشش کریں ہاں میں نے اسے آج چلے نکال دیں میں نے اسے آج چھوڑ دیں میں نے اسے جمعے کی نماز کے بعد ایک ہے جمعے کے بعد ایک ہے جمعے کی نماز کے بعد یہ جمے کی نماز کے بعد کون سا مرکب بن جائے گا پیچیدہ شاباش بس بنا دیں ایکسیلنٹ کراتوہ کرا تیچیدہ بنانا ہے نا تو ارے نام نہیں لائیں گے نا بادل تو نہیں کہیں گے ٹھیک ہے نا نام کراتوا بادی ہاں میں نے اسے جمعے کی نماز کے بعد پڑھا دیکھیں جی مشکل کچھ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے جملے آپ کو آ گئے ہیں بس تھوڑا سا اسے اپنی روٹین میں لے کے آئے اور آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ رہ گئی کیونکہ اس میں من کا استعمال ہے تو وہ ان اللہ تعالیٰ آپ نیکسٹ دیکھ لیں گے بہرحال ضرف کے بارے میں ایک چیز آپ کو پتہ چل گئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ میں فائدہ دے گی صبح کلّہ ہوں بہم دکھا اشد اللہ کا. اللہ استفر و تو